بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللذی بالدین بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے اللذی یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا يحب على طعام